سورہ الحجر نام کذبا اصحاب الحجر المرسلین سے ماخوذ ہے زمانہ نزول مضامین اور انداز بیان سے صاف مترشے ہوتا ہے کہ اس سورت کا زمانہ نزول سورہ ابراہیم سے متصل ہے اس کے پس منظر میں دو چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے ایک مدت گزر چکی ہے اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی استہزاء مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے جس کے بعد اب تفہیم کا موقع کم اور تمبی اور انذار کا موقع زیادہ ہے دوسرے یہ کہ اپنی قوم کے کفر اور استحضاء اور مزاحمت کے پہاڑ توڑتے توڑتے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم تھکے جا رہے ہیں اور دل شکستگی کی کیفیت بار بار آپ پر تاری ہو رہی ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالی آپ کو تسلی دے رہا ہے اور آپ کی ہمت بندھا رہا ہے موضوع اور مرکزی مضمون یہی دو مضمون اس صورت میں بیان ہوئے ہیں یعنی تمبی ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کرتے تھے اور تسلی اور ہمت افزائی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سورت تفہیم اور نصیحت سے خالی ہے قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالی نے مجرد تنبیح یا خالص زجر و تعبیق سے کام نہیں لیا ہے سخت سے سخت دھمکیوں اور ملامتوں کے درمیان بھی وہ سمجھانے اور نصیحت کرنے میں کمی نہیں کرتا چنانچے اس سورت میں بھی ایک طرف توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے کیے گئے ہیں اور دوسری طرف قصہ آدم و ابلیس سنا کر نصیحت فرمائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب و اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی قرآن کے لیے مبین کا لفظ صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات اس قرآن کی ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف ظاہر کرتا ہے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 بعید نہیں کے ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا و و الامل فسوف چھوڑو انہیں کھائیں پیئے مزے کریں اور بھلاوے میں ڈال رکھے ان کو جھوٹی امید انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا وما من قرية الا كتاب معلوم ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے حلاق ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے وقالو یا ایوہا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے ذکر کا لفظ قرآن میں اصطلاح کلام الٰہی کے لیے استعمال ہوا ہے جو سراسر نصیحت بن کر آتا ہے پہلے جتنی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی تھیں وہ سب بھی ذکر تھیں اور یہ قرآن بھی ذکر ہے ذکر کے اصل معنی ہیں یاد دلانا ہوشیار کرنا اور نصیحت کرنا تو یقیناً دیوانہ ہے یہ فکرہ وہ لوگ طنز کے طور پر کہتے تھے ان کو یہ تو تسلیم ہی نہیں تھا کہ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر نازل ہوا ہے نہ اسے تسلیم کر لینے کے بعد وہ آپ کو دیوانہ کہہ سکتے تھے دراصل ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا اے وہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر ذکر نازل ہوا ہے لو ما ان من اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا ما ننزل إلا بالحق وما كانوا إذن ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی یعنی فرشتے محض تماشا دکھانے کے لیے نہیں اتارے جاتے کہ جب کسی قوم نے کہا کہ لاؤ فرشتوں کو اور وہ فوراً آ حاضر ہوں فرشتوں کو بھیجنے کا وقت تو وہ آخری وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے حق کے ساتھ اترتے ہیں کا مطلب حق لے کر اترنا ہے یعنی وہ اللہ کا برحق فیصلہ لے کر آتے ہیں اور اسے نافذ کر کے چھوڑتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہپان ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ اے نبی ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں کبھی ہی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو کیا مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں اصل میں لفظ نسل استعمال ہوا ہے سلاقا کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کو دوسری جگہ میں چلانے گزارنے اور پھرونے کے ہیں جیسے دھاگے کو سوئی کے ناکے میں گزارنا پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر تو یہ ذکر قلب کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے مگر مجرموں کے دلوں میں یہ شتابہ بن کر لگتا ہے اور ان کے اندر اسے سن کر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے گویا کے ایک گرم سلاخ تھی جو سینے کے پار ہو گئی لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے لکالو ان میں تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا اصل بے لفظ بروج استعمال ہوا ہے برج عربی زبان میں خطے قصر اور مستحکم عمارت کو کہتے ہیں بعد کے مضمون پر غور کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ شاید اس سے مراد عالم بالا کے وہ خطے ہیں جن میں سے ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے دوسرے خطے سے الگ کر رکھا ہے اس مفہوم کے لحاظ سے ہم بروج کو محفوظ خطوں کے معنی میں لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں من كل شیطان اور ہر شیتان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا إلا من استرق السمع شهاب مبين کوئی شیتان ان میں راہ نہیں پا سکتا اللہ یہ کہ کچھ سن گن لے لے یعنی وہ شاطین جو اپنے اولیاء کو غیب کی خبریں لا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پاس حقیقت میں غیب دانی کے ذرائع بالکل نہیں ہیں کائنات ان کے لیے کھلی نہیں پڑی ہے کہ جہاں چاہیں جائیں اور اللہ کے اسرار معلوم کر لیں وہ سنگن لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن فی الواقع ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب مبین کے لغوی معنی شعلہ روشن کے ہیں اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کے لیے شہاب ثاقب کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا تارا ہی ہو جسے ہماری زبان میں اصطلاحن شہاب ثاقب کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ یہ اور کسی قسم کی شوائیں ہوں مثلاً کائناتی شوائیں یا ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جو ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہو تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ یہی شہاب ثاقب مراد ہو جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں اور یہی عالم بالا کی طرف کی پرواز میں مانے ہوتے ہوں کل ہم <مَوزون> نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمائے اس میں ہر نو کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی لكم فيها معائش ومن لستم له اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو و شنا بقدر معلوم کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں حلف نسم ام فس کو مس کوئن کمو ہوں ام تم لہ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں یعنی تمہارے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے محض عارضی استعمال کے لیے ملا ہوا ہے۔ آخر کار ہماری دی ہوئی ہر چیز کو یوں ہی چھوڑ کر تم رخصت ہو جاؤ گے اور یہ سب چیزیں جون کی تو ہمارے خزانے میں رہ جائیں گی۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا یہاں قرآن اس امر کی صاف تصریح کرتا ہے کہ انسان حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کی حدود میں نہیں آیا ہے جیسا کہ نئے دور کے ڈارون سے متاثر مفسرین قرآن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس کی تخلیق کی ابتدا براہ راست ارضی مادوں سے ہوئی ہے جن کی کیفیات کو اللہ تعالی نے سلفال من ہم مسنون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا اور پھر اس کے اندر روح پھوکی گئی من من اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں اور نار کو سموم کی طرف نسبت دینے کی صورت میں اس کے معنی آگ کے بجائے تیز حرارت کے ہو جاتے ہیں اس سے ان مقامات کی تشریح ہو جاتی ہے جہاں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلًا انی خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں فَإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا سجدل چنانچے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلی مع سجدی سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ابلی مع سجدی رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا لم أکل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من مسنون اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روزے جزا تک تج پر لانت ہے قال اس نے ارض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے محلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھے محلت ہے علاؤ اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے وہ بولا میرے رب جیسا تُو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا کا دوں گا إلا عبادك منهم سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو قال فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے ہاضا سرات ان علیہ مستقیم کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی وہ ہیں جو ہم نے ترجمے میں بیان کیے ہیں اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ بات درست ہے میں بھی اس کا پابند رہوں گا بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں اس فکرے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بندوں یعنی عام انسانوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ انہیں زبردستی نافرمان فرمان بنا دے البتہ جو خود ہی بہکے ہوئے ہوں اور آپ ہی تیری پیروی کرنا چاہیں انہیں تیری راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا انہیں ہم زبردستی اس سے باز رکھنے کی کوشش نہ کریں گے وائن... نہ جہن ملام دوم اجمائی اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے لگا سب اب یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے جہنم کے یہ دروازے غالباً ان گمراہیوں اور ماسیتوں کے لحاظ سے ہوں گے جن پر چل کر آدمی اپنے لیے دوزخ کی راہ کھولتا ہے مثلاً کوئی دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے کوئی شرک کے راستے سے کوئی نفاق کے راستے سے کوئی نفس پرستی اور فسق و فجور کے راستے سے کوئی ظلم و ستم اور خلق آزاری کے راستے سے کوئی تبلیغ ذلالت اور اقامت کفر کے راستے سے اور کوئی اشاعت فوشا و منکر کے راستے سے جس شخص کا جو وصف زیادہ نمایاں ہوگا اسی کے لحاظ سے جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا راستہ متعین ہوگا بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے ادو خلو ہلام اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر ما في من غل على سور ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے لا يمسهم فيها نصب وما هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے نبی أَنَا الْغَفُورُ انفی اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ عِبَرَاهِيمِ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ سلام کال جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے قالوا لا توجل نبشرك بغلام انہوں نے جواب ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت جیسا کہ سورہ ہود میں بسراہت بیان ہوا ہے شرو ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو ہوتی نی انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہوئی کو میرو ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں خطبكم پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستاد گان وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں قالوا اننا ارسلنا وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اِلَّا آلَ لُوطٍ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ صرف لوت کے گھر والے مستثنہ ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے اِلَّا امرأتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی فلما جاء آل نوطن المرسلون پھر جب یہ فرستادے لوت کے ہاں پہنچے قال ان قوم منکرون تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں قالوا بل لجناک بما كانوا انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے واتیناک بالحق واننا لصادقون ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں سو تو مرو لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے ہو کر لوت کے گھر پر چڑھ آئے قال انہا اولا ضیفی فلا تفضحون لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں میری فضیحت نہ کرو واتقوا اللہ ولا تخزون اللہ سے ڈرو مجھے رسوہ نہ کرو قالو اولم ننہک عن العالمین وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنولہ اڑ لوت نے آجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ حود چھبیس اور ستائیس لاموں کا تیری جان کی قسم اے نبی اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے مشرفی آخرِ کار پاپ ہٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّلِ اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی انہا فی ذالک لآیات للمتوسمین اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے یعنی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہے ان في ذلك لا ےۃ للمؤمنین اس میں سامانے عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں وَإن كان اور ان کان اصحاب الایکۃ لظالمین اور ایکہ والے ظالم تھے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایکا، تبوک کا قدیم نام تھا منهم تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں مدین اور اصحاب اکا کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تقسیب کر چکے ہیں هم آياتنا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا کم او میں اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی خال کو وإن الساعة فاصفح الصفح ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے پس اے نبی تم ان لوگوں کی بےحودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو ان رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ یقیناً <تصفيق> تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ہم نے تم کو ساتھ ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے یعنی سورہ فاتحہ کی آیات سلف کی اکثریت اس پر متفق ہے بلکہ امام بخاری نے دو مرفو روایتیں بھی اس امر کے ثبوت میں پیش کی ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے سب ام من المسانی سے مراد سورہ فاتحہ بتائی لِلْمُؤْمِنِينَ تم اس مطائے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو ان ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیح کرنے والا ہوں نا یہ اسی طرح کی تمبی ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جعلوا جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے یعنی اس کتاب کو جو قرآن کی طرح انہیں دی گئی تھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور اس کے کسی حصے کی پیروی کی اور کسی حصے کو پسے پشت ڈال دیا تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے نو یا ملو کہ تم کیا کرتے رہے ہو تمل مشرقی بس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو انہیں تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ صدرك بما يقولون ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے فسبح بحمد ربك وكم من اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی ہمت کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ کہ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے